صلى الله مولانا على الدين وبالغنا رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما ان الله وولاديك تهو يصللون على النبي يا الشه الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات شوق کے ساتھ محبت عقیدت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ خاتم شکرمائے اپنی رحمت دیوار فرمائے جس خاطر قانچہ کافی سارے مسائل اور کافی سارے مخالفین دی دست درازی باوجود اللہ فتل و کرم و مولا کریم جی امدادی مبارکی اور بتلے باری کالا ان شاء اللہ جلسہ جس طرح امن کی مثال قائم کرے گا اس طرح نال امید رقلال امید کی بارگاہ کے آمد مناس کے واسطے ہدایت دی بھی مثال بنے گا دوستان نے بھی نشان سڈے بزرگ نے یعنی مرشد کریم حضور قتبل وجود خواجہ محمد شفیع چشتی لٹپال آپ اور آپ دے فیض مبارکہ مبارک حضور سیدی خواجہ محبوب فرید چشتی صاحب استاد العلماء حضرت علامہ مفتی آزم ارب و اعظم یحودیت نسرانیت مفتی عالم پاکستان مفتی ارب و اعظم استاد العلما فضلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب اور تمام فکر بزرگ فکر رکھنے والے حضرات کی تربیت فرمائیے کہ اللہ و, تبارک و, تعالی فضل و کرم کے مرشد کریم اور فوجگانے بحث کی نگاہ علاق کے نہ کسی دا رسرا روک دے نہ کسی واسطے تکلیف دا واحد بن دے نہ کسی مسلمان نو پہنچا کے تے اپنے مقصود نو پورا کر دے بلکہ یہاں بزرگوں کی تربیت دا سدا الحمدللہ بہاول نگر ضلع کی انتظامیہ ہوگی یا مخامی انتظامیہ ہوئے ہر ایک نے دیکھا ہے مطالبات منوان واسطے، دے رستے بغیر بھی کوشش کی جا سکتی ہے اور اج کا ایک مبارک ثبوت اس دل کہ انتہائی پر امن رہ کے لیے اپنے مطالبات پورے کروا کے بھی ہاتھ میں قبل کی جا سک کوئی ناجیز کا نہ کمال نہیں کوئی آما کا کوئی کمال نہیں سارے بزرگوں کا کمال ہے سادی تربیت فرمائیے اور شانو یہ دسیا خبردار لوگوں یعنی مسلمانوں محمد ہم اور مسلم تکلیف دے کے اسی کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتے اللہ دے دے کرو جتنا کچھ بھی ہے جو اج بھی محفل ہے مبارکہ کا انعقاد ہوا دوروں نزدیک تو دوست احباب تشریف لے آئے چند لوگ سن اس وقت جس نے اپنے مطالعے پیش کیے اور مہاول نگر کی سطح سن سن سوائے یار بزرگوں کے بہاول نگر وہ بھی بہاول نگر شہر سے گردو نما کے رہنے والے لوگ سن اور وہ بھی سارے بھی جمع ہوئے صرف نگر کی سطح اگر تعداد شمار کیونکہ اس دور دیکھ کتنے عجیب نے جگ نسا ظلموں ستم سے رشتار کیتے ج مدالم فلان لوگ, کی لے مدالب دے دے پھر لوگ دے اتنی تعداد فلان لوگ دے اتنی تعداد میڈیا کے کمرے کے درامائی رکھ پیش کر کے سو ہزار کھا کے جناب اپنے نتائج حاصل کر ہیں کیونکہ اشان اللہ دے دین کی دی خدمت کر دی سادہ جب دین سچا ہے اسی کسی جھوٹ کا سہارا لے کے سچے دین کی دی خدمت نہیں کر سکتے جی. خدمت کرنا دے. کہ سچائی را سہارا اور ثابت پھر عالم اپنی فضل فرما کے معاملہ آسان فرما دے رہے لہٰذا پہلی ناشیش کی گزارش ناشی انتظامیہ ماہول انتظامیہ اور انتظامیہ تمام راشی یہ مبارک پیش کرتا ہے, ہے کہ اللہ ان سباد طرف جس طرح کا پر امن جلسہ ایسا ہوئے گا اے دی کو دنیا پاکستان اور بیٹھے سائن ڈی سی دفتر دے اس وقت بھی گزارش بھی گزارش کر دینا کیونکہ ہر تھان سے شرمجے فتنہ پیدا لے لو, سب کوئی کوشش کرتا ہے کہ مجمے دے دے دے کوئی بد بخلا کریے کوئی سلو ستم کا نم کارنا کریے تاکہ کی شادی ہو جان میں اس وقت بھی کیتا کیا اگر کوئی بنتا بدنظمی کرے گا پکڑ کے انتظامیہ کے سپرد کر نہیں کیوں کیونکہ سارے بزرگوں کی جی تربیت بزرگوں نے سکھایا نفس واسطے لڑنا نہیں زیادہ مشکور ہیں ممنون ہیں انتظامیہ کے جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ان شاء اللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ دوبارہ بھی ہماری محافل اور ہماری مجالس کسی طرح اللہ اور اس کے پاس رسول کے ذکر کی محافل سجتی رہیں گی اور انتظامیہ کسی بھی اہر غیرے میں پسو کھانے کے کہنے پہ ہمارے رستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرے گی اگر انہیں کوئی پریشانی ہم سے ہو تو وہ سیدھا ہم سے بات کریں گے کہیں کسی دوسری کی بات پر وہ عمل <تصال> نہیں کریں گے یہ ہم امید رکھے ہیں انتظامیہ سے اور یہ بھی ادھر دیکھیں صرف دو دن درمیان سان تشہیر کے واسطے کیونکہ پرسو ہی پرسوئی منظوری دا وہ ملیا تھا ہے اتنی دیر اتنا تشہیر دیجیے جتنی دیر تک منظوری کا لے ہاتھ نہیں آیا نتیجہ جی جی اور آپ کے نگر مبارک آغاز ہوئے مجمع خیر تک پہنچا لگا جب تک دو چار سو بندے کی تھان ہونی ہے آپ کوئی اپنی جگہ آپ تعنا بول دیا گے تو مجموعہ کھلا کر لوا گے جتنا گے ادھر دیکھو لوگ جلسے کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی تشہیرات کرتے ہیں کتنے کتنے لوگوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں کیا کیا مسائل کھڑے کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے مجمع کثیر تعداد جمع ہونا ممکن نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی مدد ہے اور یہ رقب ال عالمی کا وہ وعدہ ہے جو اس نے اپنے الیا سے بھرا رکھا ہے کہ جب کوئی ولی میں خدا کا بناتا ہے تو میں خدا اس ولی کا ہوں تو یہ اپنے بادے کو آدے آدے پورا فرماتا ہے ہمارے جسم شاید کے لیے نہ کسی ٹی وی پہ کوئی ایڈے چلتی ہے نہ کوئی اس کی بازی ہوتی ہے نہ کوئی اتنا وہ اوقات رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس پر ہلکی کو سمجھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ جو پیدر پید چلے آتے ہیں کیوں اس وجہ سے دولت عطا فرمائی اور حرکت سے پھر اللہ اس حق کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دی اگر سینکڑوں کی سفر کرنا پڑے تو مرتے حق کی ایک زیارت اور تد کلمات بات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیے چلے آتے کلن بال ساڈے نے پچھلی سدیے چک شکوا کیتا سر پہلے وہ شکوا چھوڑا تو پھر اس شکوے کا جواب دینا گولو روا پر ساڈا کلندر فرمایا مویام <سؤال> <سؤال> جت ر نام استعمال کر کے اپنی اپنی شہر ربر بھل جاوے جتے جی اپنے اور اپنی شہرت سے اپنی مجرس رب نشول نام تاری جس فقیر دے پر دیا اپنی, اپنی عصت اللہ رسول کے نام تے یاد رکھتے گارا کرتے مقابلے مقابل مقابلے کرو اپنے حقوں کی داستان دکھا کے سیرے مقابلے کرو کچھ کروتے مسلم کرتا کردار واپس لیا مقابلہ کر لو مقابلہ کر لو مسلمانوں بیٹیاں دین کی خدمت کرنے میں مقابلہ کر لو پھر یہ مقابلہ تمہارا دین بن جائے گا لیکن یہ کیا ہوا ہمارا جرم کتنا ہے صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں ارے تمہاری عزتوں کو برباد کرنے والے تمہارے گرح بننے کے لائق ہی تمہاری عزتوں کو گھروں روزانوں چار دیواریوں میں محفوظ کرنے اور کرانے والے اور تمہیں دعوت دینے والے یہ تمہارے دوست ہے یہ بھی تمہارا ہے ہمارا جرم کیا ہے صرف اتنا جرم ہے ارے اللہ کے کو تم اپنی نئی تعلیمات کے ذریعے ان کی لکھی اور کتابوں کے ذریعے اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے کلام اللہ کی آیات کو و آیا کے بلاتی ہوانے سے بھی پریک نہیں کرتے ہو ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم اس میں کے کلام اللہ بچانے کی بات کرتے ہیں آو! آو! آو! آو! آو! آو! آو! بولو درادہ کرم سبان اگر یہی ہمارا جرم ہے تو یہ ہمیں قبول ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ جو تمہاری نظر میں جرم ہے یہی اولیاء اللہ کی نظر میں عبادت ہے پر سڈا بابو سفلان سرماؤ اہل مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شفی محمد لاجپال محمد شفیع چشتی لاجپال میں در دیکھو مسلمانوں ایمانداری سے بتانا آج کے اس دور میں جہاں نفسانیت کا دور دورہ ہے آج کے اس زمانے میں جہاں کپڑوں پہ ہلکی سی مٹی لگ جانے سے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اگرچہ پاک ہی مٹی کیوں نہ ہو لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کیسے جائیں گے ایمانداری سے بتانا وہ ایسے دور میں اتنی بڑی بڑی خوبصورت رگڑیاں باندھ کر سنت کے قریب قریب لباس پہن کر ہمارے درویش ہمارے بزرگوں گلیوں میں نکلتے ہیں راستوں پہ آتے ہیں جہاں کہیں اللہ آل اور اس کے پاک رسول کے شمار میں پڑھے پڑی ہوں اللہ تعالی کے کلام کی آزادی پر جناد پڑی ہو یہ اپنے مشہوری کے لیے چھاپنے والے کارڈ ان پر اللہ رسول کے ناموں کو لکھوا تھا اپنی مشہوری کے لیے چھاپنے والے کارڈ, چھپنے والے کارڈ جو اپنی کے لیے ہیں. اس پر سلامت و سلامت و سلامت و کا تو سلط کو خطرہ بنا دے گا لیکن تارڈ وہ جب اروڑیوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو سوائے فکیروں میں, انہیں اٹھانے والا جہان میں استاد مترم مفتی فضل احمد کس کی شاہد شاید کس کی شاہد ہے؟ اللہ کو امام الغیرت کیوں کہتے ہو امام الغیرت استاد صاحب کو کیوں کہتے ہو اگر اگرچہ اس سوال کرنے والے کا جواب برادر متبرم حضور حضرت علامہ مولانا سید عثمان حیدر شاہ صاحب دے ہی چکے ہیں لیکن میں اتنا عرض کروں گا میں اتنا عرض کروں گا کہ جن کو غیرت جو آپ نے فرمایا تھا وہ شاہ صاحب نے آپ نے فرمایا تھا جسے غیرت کے لفظوں اور مانوں کو پتا نہ ہو وہ بات نہیں نہ کیا کرے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں ارے غیرت جو اللہ تعالیٰ کی رکھتا ہوں رسول کریم کی رکھتا ہو اللہ تعالی کے پاک کلام کی غیرت رکھتا ہو مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کی غیرت رکھتا ہو اسی <تصفيق> بابل غیرت کہتے ہیں جسے خدا تعالی کے نام کی عزت پر غیرت نہ آئے رسول کریم کے نام کی عزت پر غیرت نہ آئے سران کریم کی عزت پر غیرت نہ آئے ہرے مسلمان ہزار وہ کبھی امام الخیرت کو نہیں سمجھ سکتے ارے امام الغیرت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عزت کے لیے اپنی عزت <Brother> کر دینے کا رکھتا ہوا کے لیے اپنی عزت کردان کر سکتا ہو اور جو خیرت رکھتا ہو مسلمانوں کی عورتوں کی ارے مسلمانوں کی چار دیواری میں بھی کر خاتون جنت کے نقش قدم پر چلانا جانتا ہو ہوئی امام غیرل کہتے ہیں ارے جن کی اپنی بازاروں میں پھر رہی ہو وہ غیر کمانے پھر رہی ہو جناب زوق دس دینا اپنے ذوق کو اس کو بھی مزید بہتر بنا برقرار رکھا کہ میں زیادہ خائل نہیں ہوں سفر لان قریب تشریف لیا والے لے. لہذا میں اتنی گزارش ضرور کروں گا اگر استاد العلماء الفالا مولانا مفتی علی احمد شفتی صاحب آپ تشریف لے آئے ہوں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر کی کسی بنے سٹیج پر تشریف لے آئے اور اگر حضرت علامہ مولانا محمد منیر صاحب چشتی آپ تشریف لے آئے ہوں تو وہ آپ بھی تشریف لے ہیں استاد علماء مفتی نور محمد چشتی صاحب اگر آپ تشریف لے آئے ہو تو آپ بھی آگے آ جائیں کیونکہ مجمع کافی کتھی ہے اور سب پر میری نظر جو ہے وہ ایک ایک کر کے نہیں جا سکتی آپ مہربانی فرمائیں آگے تشریف لے آئیں جتنے علماء صلاح کرام تشریف لائے ہوں تو ان کے لیے بال کب لاب نفس کے بندے امت مشرمہ کو گمراہ کرنے کے لیے اور علماء حقانی ربانی کی حقیقت بھری باتوں سے دور کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی ساحص کرام کے بے قدب ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان جھوٹوں کے چہروں پر خدا تعالی کی لانت کی امید رکھتے ہوئے نہ استاد حضرت مولانا مولانا چشتی شاہ دامت برکاتہم بلا آپ کا ادنا فیض یافتہ ہونے کی حیثیت سے میں عرض گزار ہوں جتنے سدا کے گرام گرام مجمہ میں تشریف فرمائے ہم جنہیں نہیں بھی جانتے ہاتھ بانگ کے گزارش کرتے ہیں حالانکہ میں خود سید ہوں الحمد للہ ناچیز گیلانی سید ہے آپ جو مولانا ابرار شاہ نے فرما رہے تھے چشتی صبح میرا سلسلہ بید ہے الحمدللہ رب العالمین میں غوف پاک میرہ رضی اللہ باق عنہ کے آٹھویں بیٹے سید عبد الرزاق کی اولاد سے ہوں اور چوبیس رشتوں سے ناچیز کا واسطہ میرہ سے ہے لہذا جملے لہدا سید رداؤ نے کے باوجود میں سادات گرام سے افوان کے گزارش کرتا ہوں کیونکہ ہمیں بزرگوں نے یہی سکھایا ہے اگر کوئی سادات کرام میں سے جلوہ فرما ہو تو انہیں دعوت ہے ہماری طرف سے اور ان کا ادا و احترام کرتے ہوئے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ ممبر پر تشریف لے آئیں اسٹیج پر تشریف لے آئے مولانا ناچر صاحب کی بلا اگر آپ تشریف فرمائے تو آپ بھی تشریف لے آئے آخر میں صرف اتنا گزارش کروں گا ان تمام دوست احباب کا جنہوں نے اس محفل مبارکہ کے ان اعقاد کے لیے بالخصوص بھائی محمد عبدالستار صاحب مولانا علی بہادر صاحب یا مولانا سلیم صاحب مولانا قاری مولانا محمد قاسم صاحب یا علاوازی استاد علی امر صاحب قبلا یا جتنے بھی علماء کرام یا جتنے بھی سالات کرام بیرخصوص سید عبدالرزاق شاہ صاحب سید شاہ صاحب آن قریب استاد شاہ تبلا کے ساتھ ہی تشریف لانے والے ہیں تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں تمام اپنے دوستوں سے جنہوں نے ایک لمحہ بھی ہمارے ساتھ کوشش ہماری امید رکھتا ہوں کہ رب العالمین ان کے جذبات کو مزید بلندی عطا فرمائے گا اور رب العالمین انہیں مزید دین مطین کے لیے کوشش و کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا ان محافل اور مجالس سے نہ اپنی شہرت کا کوئی مقصد ہے ہی کوئی دولت کا مقصد ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی دوسرا تیسرا مقصد ہے ہمارا ان محافظ اور مجالس سے مہا سنتنا مقصود ہوتا ہے کہ دین کے وہ کو جو ل اپنی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کی وجہ سے پیر کے جو گوشے بیان نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی نے وہی گوشے ہمیں بیان کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے لہٰذا ہم دین مدین کے ان گوشوں پر روشنی ڈالتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے فضل و سے ایک عام سات چھاتا بندہ بھی یہ بات جب سن ہے تو کہتا ہے یار دنیا میں جیسے چشتیوں کے درویش اور چشتوں کے بدرد علماء اکا نیت بیان کرتے ہیں ایسے ہم نے کہیں بھی نہیں سوچا حالانکہ ہمارے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہوتے جانتے بھی نہیں ہوتے لیکن بات کو سرکرم کر دے لو اور زمین کہتا ہے یار یہ بندے سچ, <سلام> سچ, سچ کہہ رہے ہیں <سلام> ان کی بات بالکل سچی ہے کیوں کیونکہ ہم جھوٹوں کا سہارا لیتے نہیں ہم صرف سچے دین کے لیے سچ ہی کا سہارا لیتے ہیں اور رب العالمین کلام مبارک پر عمل کرتے ہوئے جیسے پروردگار نے فرمایا قولا اے ایمان والوں سچی بات کرو فرمایا کی بات کہہ دو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی صلاح فرمائے گا اور مغفرت فرما دے گا وہی حق ادا کرنے کے لیے اس طرح کی محافل ہم منعقد کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ ہمارے اس دینی خدمت کے ناشتے میں رکاوٹ نہیں بنے گی اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی معاونت اپنی جاری رکھے گی اور ان شاء اللہ الرحمان سیل جا جائے بلکہ پورے ملک میں ہمارے لاکھوں ساتھی جو ہیں ہم بھی انہیں دن دن, دن رات یہی پیغام پہنچاتے ہیں کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے بد امن ہونے کی ضرورت نہیں ہے پر امن رہ کر جب دین کی خدمت کر سکتے ہیں تو پھر بد امنیوں کے راستے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں یہود نشارہ کے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اعمال اور بدر دین بدردان دین اصلاف کمت کے طریقے ہی ہمارے لیے کافی ہے رات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے حضرات